ین ان شب الحمدال وسلاۃ وسلم و کتابی مبین ہدَََََََََََ شراكمين صدق اللہ سرح نبل كا مطالعہ شروع کر رہے ہيں کو کہتے ہیں كہتے ہيں نحل وہ ہے شہد کی مكي اور یہ ہے نبل چيوں آ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ایسے ایسے نام ہیں یعنی انکار کرنے والے تو ہم سمجھ چکے کہ شہد کی مکھی میں اللہ نے کیا کیا کار فرمائی رکھی ہے اور کیا کیا اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں اسی طرح چیوٹیوں کا معاملہ بھی ہے کہ ان میں بھی اللہ سبحانہ و نے بڑی حکمتیں رکھی یا اللہ کی قدرت کے نظارے ان کے اندر موجود ہیں تو اس پر اللہ تعالی جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے سورت النمل مکی صورت ہے اس کے اول اور آخر میں قرآن کریم کا تذکرہ توحید اور آخرت کا بیان بھی رسولوں کے حالات کا ذکر بھی خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا یہ حروف مقطعات تلق آیات القرآن مبین، یہ آیات قرآن روشن واضح کتاب کی ہُتم ابشر ہدایت اور بشارت و ایمان والوں کے لیے الدین یقین جو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں بےشک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے امال مزین کر ان کو دکھا دیئے پس وہ بھٹکتے پھڑتے ہیں یعنی آخرت پیش نظر نہ ہو تو گمراہی کی طرف جانا گناہوں کی طرف جانا نافرمانی کی طرف جانا بندہ اس میں آسانی پا لیتا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین اتا فرمائے اولئیک الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخْرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ یہ وہ لوگ جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہوں گے وہ نقل قرآن حکیم اور بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کو یہ قرآن حکمت والے اور علم والے یعنی اللہ کی طرف سے آتا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورت توحا میں پڑھ چکے ہیں مدین سے واپسی اور اظہار نبوت اور معجزات کا آتا ہونا موسیٰ کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بے شک میں نے ایک دیکھی ہے کوئی خبر لاتا ہوں یہ آگ کے انگارے کا انگارا تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سیکھ سکو سردی ہے تو تپش بھی اہتمام ہو جائے حرارت کا اور راستہ بھی پتہ ہو جائے فلما جا نی امبوری کا منفی ناری ومن حولها بس جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام آ کے قریب آئے تو پکارا گیا کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں جلوہ افروز ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے یہ ذرا ایک حساس مقام ہے آگ میں جلوہ افروز سادہ سمفوم اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا ظہور ہوا ہے اس کی شان کے مطابق ذات نہیں ذات کی تجلی کا ظہور اس آگ کے اندر ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کے معاملے کو برکت عطا کی گئی ہے بس سبحان اللہ اور اللہ سبحان و تعالی پاک ہے رب العالمین جہان والوں کا رب یا موسا ان نہ بے شک میں اللہ غالب حکمت وادہ والقي اثر اور اپنے آسر کو ڈال دو فلما روح جان یو عقبے لہراتا دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو موسا پیٹ پھیر کر لوٹ گئے اور انہوں نے مر کر نہ دیکھا یہاں موسا لا تخف اللہ نے فرمایا گیا موسا خوف نہ کرو پیغمبر کے لیے یہ پہلا پہلا معاملہ تو ذرا اجنبی سی بات رکھ گئی ہے اس لیے کیفیت کا تاریخ ہونا کوئی پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی صفت کے خلاف نہیں ہے وہ بھی بشر ہے تقادر ان کے ساتھ بھی لا تخف فرمایا گیا موسا در مت خوف نہ کرو لا یا خوف و لدن میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے کو لیا حسن پھر اس نے برائی کے بعد حسن پھر اس نے برائی کے بعد اسے بھلائی سے بدل لیا فیمنی غفور تو بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے ہوں خطا کوئی کر بیٹھا ظلم کر بیٹھا خطا کر بیٹھا اور اس کے بعد وہ بھلائی کا رویہ اختیار کر لے اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا فرمانے اور اپنا ہاتھ اپنے گرے میں ڈالو وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا یہ ایب نہیں ہوگا یہ موجاتی طور پر سفید روشن فی تیسری آیات علا فراؤ وقومی نو نشانیوں میں سے یہ دو موجزے فرعون اور اس کی قوم کے طرف جاؤ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ان کان قوما قومن فاسکین بشک وہ نافرمان قوم ہیں فلما جا تم آیا تنا مبصرت قلوحانہ مبین پھر جب وہ ان کے پاس آئیں یعنی نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے وہ جاہدو بھی ہاں وہ صحیح ہے ظلم انہوں نے اس کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا مگر ظلم اور تکبر کرتے ہوئے وہ انکار کر بیٹھے دل گواہی دے رہے کہ حق بات آئی وہ جادو ٹونا نہیں کچھ اور ہی ہے مگر وہ ظلم اور تکبر کہ ہم کسی کے تابع کیوں ہوں وہ جو فرعون کی فرعونیت تکبر کا معاملہ انکار کر ڈالا فنزور کیسا کان عاقبت المسلمین پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ولقد اتینا داودا وسلیمان علما اور یقینا ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا وقول الحمد لله الذي تفضلنا على كثير من عباده المؤمنين اور ان دونوں نے کہا کہ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیرت عطا فرمائی اپنے اکثر مومن بندوں پر یہ ہے کہ اللہ نعمت عطا کرے تو شکر گزار بننا چاہیے پیغمبروں میں داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا کچھ عطا کیا بادشاہ بھی نبوت بھی اقتدار بھی اختیار بھی لیکن شکر گزار بندے تھے وہ ولیف سولانا اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے سلیمان ان کے بیٹے ہیں بقولوں نے فرمایا کہ لمنا منتق مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور پرندے کیا ابھی چونٹی کا بھی ذکر آ رہا ہے وہ تین نام انکل شعیب اور ہمیں ہر چیز میں سے نعمت اتا کی گئی ہے ان ہادا لہوالفضل المبین بشکی کھلا واضح فضل ہے اللہ کی شان اللہ نے جانوروں کو پرندوں کو ہر شے کو پیدا بھی کیا بولنے کی صلاحیت بھی دی اب اللہ اپنے ایک پیغمبر کو ان کی بولی سکھا دے سجھا دے سمجھا دے اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے یہ معجزات ہیں پیغمبروں کے وہ حشینا لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطير اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کی لشکر جنات اور انسان اور پرندوں کے جمع کیے گئے فہم قابو میں رکھا جاتا تھا ان کی باقاعدہ گروہ بندی ہوتی تھی ان کی باقاعدہ باقاعدہ ان کی حاضری لگتی تھی اور حاضری لگتی تھی کوئی غائب ہوتا تو اس کا ایکسکیوز بھی پوچھا جاتا تھا ایکسکیوز ویلڈ ہے کہ نہیں ابھی آگے ذکر آ رہا ہے تو جنات بھی انسانوں اور پرندے بھی ان کی جماعتیں حتّہ اتو اعلی وادن نبل یہاں تک کہ وہ چیونوں کے میدان میں آئے کال نمل تو ایک چیوٹی نے کہا یا نکم اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لایا لا من نقم سلیمان و جدو لا یش ارون کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو یہ ایک محترمہ چیوٹی جو ہیں وہ ساری چیوٹیوں سے خطاب کر رہی ہیں ان چیوٹیوں کا کمیونکیشن کا چینل بڑا اسٹرانگ ایک چیوٹی اپنے سے کہا جاتا ہے کہ 35 ٹائمز زیادہ ویٹ اٹھا سکتی ہے ان کے ہاں باقاعدہ میٹرنیٹی ہومس بھی ہوا کرتے ہیں ان کے یہاں باقاعدہ سٹاک کرنے کا پورا پروسیس ہوتا ہے اگر کوئی ان کے پاس ذرات ہوں اور وہ بھیگ گئے ہوں تو ان کو سکھانے کا انتظام کیا جاتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں دو چیوٹیاں ٹکراتی ہیں پھر اپنی ڈائریکشن کو چینج کر لیتی ہے یہ ان کا کم کا چینل ہے اور یہاں پوری چیوٹیوں کی کوئی آبادی تھی لشکر کے ساتھ لشکر والے رون نہ ڈالے نکلو ہٹو یہاں سے اور جو ہے بچنے کی کوشش کرو اللہ نے سنس دے رکھا ہے کہ آنے والے خطرے کو بھاپ بھی لے اور اس سے کے लिए پوری کمیکشن ہو رہی ہے پوری چیوٹیوں کی سے اور بچنے کو کہا جا رہا ہے اتنی سی بات تو مجھ سے عام انسان کو سمجھ ا رہی ہے باقی جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے ذرا وہ ریسرچ پڑھیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ایک چیوٹی کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے میریکلز رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں قران چوٹی کا ذکر کرتا ہے بھئی تم چیوٹی کے اوپر ہی ریسرچ کر لو تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ اس کی مخلوقات میں غور کرو بہم لا لاش ارون اور انہیں خبر بھی نہ ہو فتح من واحکا تو ہستے ہوئے مسکرائے اس کی اس بات کو سن کر کون سلیمان علیہ السلام یہ مسکراہٹ کس بات کی تھی اللہ کی نعمت میرے رب نے مجھے اس چیونٹی کی بات سننے کی بھی طاقت عطا کی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس پر مسکرائے ہیں یہ خوشی کا اظہار ہے اللہ کی نعمت کے حوالے سے دعا اتنے بڑے پیغمبر اتنی بڑی بادشاہت کس قدر آجزی اور کس قدر عمدہ دعا قالا وقالا اور انہوں نے ارز کی ربی اوزعنی انا شکرانی عمد اللہ تی انعمت علیہ وعلا والدہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر وہ بھی اللہ کے پیغم پر ہمارے لیے نقطہ کیا ہے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں نا میں کوالیفائڈ میں اتنا کمانے والا میں اس منصب پر قابل بھی نہیں تھا کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھا کون تھا جو تجھ پر انویسٹ کر رہا تھا تیرے اما ابا تو آج اگر کچھ ہے تو اس کا ایک ذریعہ تیرے ماں باپ بنے وہ نہ ملتا تو تجھے یہ نہ ملتا ان کو نہ ملتا تو تجھے نہ ملتا ان کو جو نعمت ملی اس کا بھی شکر ادا کرو جس کے نعمتیں ملی تو اب ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو ربی تو خوب تو میں تیاری نعمت کا شکر ادا کروں جو نے مجھ پر انعام فرمائی وہ اللہ اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی وان اعمل صالحا ترضا اور یہ کہ نہیں یعنی کہ بہت سارے نیک عمل وہ تو کرنے چاہیے لیکن تردا جس سے تو تو پسند کرے بات تو یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ ہاں نیک عمل ہے بات تو تب ہے نا قبولیت ہو جائے اس کے ہاں کتنی پیاری دعا اے میرے رب مجھے اس نیک عمل کی توفیق دے تردا ہو جس سے تو راضی ہو جائے بادنی بے رحمت عبادی اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما پیغمبر ہے اللہ کے وہی آ رہی ہے اللہ کی نگرانی میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا ہوا اور دعا کیا ہو رہی ہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما یہ پیغمبروں کی آجزی بھی ہے اور ہم لوگوں کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کتنا مانگنا چاہیے ارے پیغمبر سے بڑھ کر نیک کون ہوگا وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ نیک بندوں میں داخل فرما بہت پیاری دعا اللہ مجھے آپ کو ہمارے معاملات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جی اب پرندوں میں سے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا بات ہے میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا ہم خان الغ امین کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے آج اس نے حاضری نہیں لگائیٹ ہے کدھر ہے بھائی لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا یقیناً میں اسے سخص ازانوں گا او لَعَذْبَحَنَّهُ یا اسے زبا کر ڈالوں گا اَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِالسُلْطَانِ مُبِينٍ یا اسے کوئی ضرور معقول وجہ میرے پاس لاکر پیش کرنا ہوگی بڑی سخبہ داری تو پتہ چلا کہ یہ ساری حاضریں بھی لگتی تھی اللہ اکبر کبیرہ اور پرندوں کے بھی حاضریں لگ رہی ہیں اور یہ پرندے صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں اور ان پرندے صاحب کو اللہ نے کتنا علم دے رکھا ہے سُنی کتنی توحید دے رکھی ہے اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے کتنا فہم دے رکھا ہے وہ بھی ذکر آگے آ رہا ہے لیکن ویلڈ ایکسکیوز لے کر نہیں آیا تو اس کو سزا دی جائے گی فہم تو اس نے تھوڑی ہی دیر لگائی آ گیا فقول احد توحید بہین اب دیکھیے کس طرح کہہ رہے ہیں بس کہا اس نے کہ میں نے وہ معلوم کیا جو آپ کو معلوم نہیں ہاں امبیا کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا کل اللہ کے پاس خود خود بتا رہے میں آپ کو وہ بتا رہے علم ہے اللہ اکبر و جیتوں کا میں آپ کے پاس قوم صبح سے یقینی خبر لے کر آیا پکی خبر ہے کوئی اس میں شخصہ نہیں اور سلیمان علیہ السلام کی تو بڑی بادشاہ فلسطین اور دیگر علاقے لیکن یہ یمن کا علاقہ وہاں قوم صبا سوریہ صبا بھی پڑیں گے ان اللہ تعالی وہاں سے میں خبر لے کر آیا بڑی یقینی کیا امنی وجہ تم لکھو میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے ان پر بادشاہ کرتی حدود بھی پریشان ہے بے چارا سمجھ آ رہی हुद हुद بھی پریشان ہے کہ ایک عورت اندر حکمرانہ بیٹھی ہے مِن كُلِّ <وَشُنَادِين> اور اسے ہر شیاطہ کی بہت کچھ مادو اسباب دیا گیا اور اس کے لیے بڑا تخت بھی ہے اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کو سرجا کرتے ہوئے پایا ہے لَهُمُ <عَمَالَهُم> اور شیطان نے ان لوگوں کو ان کے یہ برے امال مزئین کر کے دکھا دیے بس انہیں سیدھے راسی سے روک یا شیطان نے پہنگ لا یہ پس وہ ہدایت نہیں پاتے آپ قرآن کا مزاج دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے کیسی واقعات پیدل پہ, پہ آ رہے ہیں اور یہ ہد بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر ایک پرندے کو اللہ نے توحید سکھا رکھی, رکھی ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے شیطان نے ورغلہ ڈالا اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے غلط کر رہے ہیں آگے سنیئے اللہ, یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے اللہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو جو نکالتا ہے بیاں المات و تو اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو یہ ہد ہد صاحب تقریر کر رہے ہیں آگے بعد میں ذکر آئے گا قیامت برپا ہوگی تو ایک جانور نکلے گا زمین سے وہ لوگوں سے کلام کرے گا اللہ نے پرندے کا بھی کلام کروا دی ابھی بس دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور بالکل صحیح سمجھ آ رہی ہے وہ پرندے کا ذکر تو ماضی میں ہو چکا قیامت قیامت واقع ہونے کے وقت دا بط اور زمین کا ایک جانور نکالا جائے گا اور لوگوں سے کلام کیا جائے کرے گا وہ کہ لوگ آخر پہ ہی نہیں کرتے وہ گا لوگوں کو یہ پرندہ بھی کہہ رہے نور اللہ جانتا ہے جو تم چھپا جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے سجدے والی آئے ہے سجدہ ادا کیجئے پھر بات کریں گے انشاءاللہ اللہ بہت جی یہ ہد نے خبر بھی دے دی توحید کا درس بھی آ گیا کی نفی بھی آ گیا. شیطان کے حملوں کا ذکر بھی آ گیا اللہ سبحان و تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان بھی آ گیا وہ ہر بات کو جاننے والا اس کا ذکر بھی آ گیا سے اللہ سکھا رہا ہے لوگوں کو اچھا قالا سنم گرو اسد امکند کا دین سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے تھرڈ پارٹی کنفرمیشن بھی لیں گی ابھی تھرڈ پارٹی کنفرمیشن بھی آئے گی ادھب بھی کتابی لے میرا خط لے کر جا فلقیم اور ان کی طرف پیش کر کے پاس سے لوٹ ماذا دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ خط جا رہا ہے قالت وہ عورت کہنے لگی خط پہنچ گیا کون لے کر گیا خد ہد لے کر گیا اللہ اکبر کبیرہ یہ پیغمبر کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے خود ہد لے کر گیا ہے پہنچ گیا خط اس ملکہ کے پاس عورت کہنے لگی اے سردار و بیشک میری طرف ایک بڑا با بکت خط ڈالا گیا ہے ام من سلیمان بے شک و کی طرف سے ہے و بسم اللہ رحمانحیم اور بیشک وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اہم فرمانے والا ہے یہ ہے جو بس قرآن حکیم ایک صورت کا ایک حصہ ہے آیت کے طور پر. کیا ہے یہ خط لمبے چوڑی کوئی بات نہیں تو دی اللہ تعالی ہمارے مقابلے میں کمیونکیشن یعنی کے حوالے سے بڑا ٹاپ کا خط انتہائی مختصر ٹو دی پوائنٹ کہاں سے ہے سلیمان کی طرف سے اور کس طرح اللہ کے نام سے مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے تم اس کی پوجا اس کی پوجا نہیں ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور پیغمبر ہیں سلیمان بادشاہت ہے ان کے پاس اختیار ہے ان کے پاس وہ برداشت نہیں کر سکتے کہیں شرک کا رویہ جاری رہے ہاں چلو سرکشی ختم کرو اور مسلم ہو کر راج ہو ٹو دی پوائنٹ بات ہے باقی بہت کچھ کلام و تفاسر میں آپ پڑھیے کمیونکیشن کے حوالے سے بہت عمدہ یہ مقام قرآن حکیم کا اس خط کے تعلق کے حوالے سے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میرے پاس سرما بردار ہو کر آ جاؤ قولت یافتونی یا فی امری وہ بولی عورت کے سردارو میرے مامے میں مجھے رائے دو اتنا ضرور تھا کہ وہ امریت والا معاملہ نہیں تھا اپنے لوگوں سے مشورہ بھی وہ عورت کر رہی ہے افطونی تھی امری میرے معاملے میں مجھے رائے دو ما کن تو آتن امرا تشہد میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں جب تک کہ تم موجود نہ ہو یعنی تمہیں آن بورڈ لے کر میں فیصلہ کرتی ہوں قولو نحن شدید وہ بولے ہم بڑی قوت والے بڑے لڑنے والے ہیں بس موقع تو ملے ومر ال کی فضوری معذہت بس فیصلہ تمہاری اختیار میں ہے تم دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے یہ ڈسپلن کی بات ایک شخص ذمہ دار ہے امیر ہے لیڈر ہے اور بہت سے لوگ اس کے زیر تحت ہیں تو وہ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن امیر فیصلہ کرے گا لیڈر فیصلہ کرے گا ہر ایک کا مشورہ مانا جائے تو کبھی اجتماعی چل نہیں سکتی تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہے تم لڑنے والے طاقتور معاملہ تمہارے پاس ہے تم دیکھو تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے بہت جملہ اس نے عمدہ کہا اس عورت نے ان اذا وہ بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اہلیہ اور وہاں کے معزز لوگوں کو زلیل اور رسوا کرتے ہیں وہ کردار اور وہ اسی طرح بات تو صحیح ہے اکثر و بیشتر اور کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے اب وہ پیغام در سلیمان علیہ السلام کے پاس مال اسباب سب رشوت کے دیجیے لے کر فلم سلیمان جب وہ سلیمان کے پاس قاصد آیا کالا انہوں نے فرمایا تم ننی می کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو یہ مال رشوت پیش کرنا چاہتے ہو فما اللہ خیر جس کو اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ بہتر ہے اس سے جو تس نے تمہیں دیا ہے اللہ نے عطا فرمایا یعنی کہ جو میری بادشاہت ہے جو میرے وسائل یہ یعنی فرمایا اللہ کے طرف نسبت جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے اس نے بل انت بهدیتکم تفرحون بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها تم ان کی طرف لوٹ جاؤ ہم ان ضرور ان پر ایسا لشکر لے کر आएंगे کہ جنہیں جن جس کے مقابلے کی ان کی طاقت نہ ہوگی ہم ضرور انہیں وہاں سے رسوا کر کے نکال دیں گے اور وہ خار ہو جائیں گے یہ ہے جو پیغمبر نا شام ہاتھ میں طاقت ہے تو اس طاقت کا استعمال توحید کے کلمے کی سربلندی اور شرک اور کفر کے خاتمے کے لیے ہے یہ ٹون یہ انداز اس سطح پر ہے قبل یا اتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دربار کے لوگوں میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائیں خود سلیمان علیہ السلام کو بھی اندازہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کا یہ جو انداز ہے اس کو قبول کر کے فرما برداری اختیار کر لے گی من الجن کہا جنات میں سے قوی ہے کل بڑے جن نے انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک بے شک میں اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور ادی نشس برخاص سننے سے پہلے پہلے و ان علیه لقوی امین اور بے شک اس پر میں قوت رکھنے والا امانت ہوں یہ تو ہوئے ایک جن صاحب ایک اور حضرت نے کچھ کہا, علم من الكتاب اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا انا قبل اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ کی آنکھ بھی جھپکے پچھلے حضرت نے تو کہا کہ برخواست ہونے سے پہلے دربار کے یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا یہ کون تھا جی اس پہ محسرین نے کلام بھی کیا صحیح تر بات محسرین ہی کی یہ ہے خاموشی اختیار کرے کوئی کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں آ رہا بہت ساری ہے تو صحیح تر بات ہے کہ واللہ کا لیکن ہوا ہے ایسا پل جھپکنے میں آ گیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پوری کائنات کا اختیار رکھنے والا ہے کسی کو یہ علم دینا چاہے تو دینے پر وہ قادر ہے اور آہ مستقر تو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا من فضل ربی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میرے رب کے فضل سے ہے لیا بلونی اشکر وہ مجھے آزماتا ہے تاکہ دیکھے کہ آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں من شکر فن نما یشکر اور جس نے شکر ادا کیا تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کیا ومنف ربی غنی کریم اور جس نے نہ شکری کی تو بے شک میرا رب بڑا بہت کرم فرمانے والا ہے بس یکم وہ سامنے آ گیا اس خاتون کا عرش یعنی تخت جسے کہا جائے گا اور سلیمان علیہ السلام فرمارے یہ میرے رب کا فضل ہے تھا وہ درباریوں میں سے کوئی شخص اور یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اگر ان کے درباریوں میں سے کسی کو یہ صلاحیت اللہ تعالی نے دے دی تو پیغمبر کا مقام تو بہت بلند ہے بہت بہت بلند ہوتی ہے پیغمبر کی السلام یہ بھی نقطہ ہے البتہ وہ سامنے تو یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے یہ میرے رب کے فضل سے ہے اور یہ میرے امتحان ہے آئے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری ہمارا بھی امتحان ہے جو کچھ اللہ نے آتا فرمایا یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یاد رکھیے گا جب زیادہ ملتا ہے تو ٹیسٹ بھاری ہے مشکل ہے جب زیادہ مل رہا ہے تو امتحان بھی کڑا ہے امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ایک معاملہ ہوا تفصیل میں نہیں جا رہے اور ان کو بہت شدید سزائیں دی گئی اتنا مارا گیا کوڑوں سے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کو بھی مارے جاتے تو شاید مر جاتے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے استحکامات کا مظاہرہ کیا بعد میں حالات بدلے دوسرا خلیفہ آیا عقیدت مند تھا اس نے جمعرات کی کوئی اشرفیوں کی تھیلی بھیجوائی امام صاحب نے تھیلی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امام صاحب نے کی امام احمد بن حمل نے ارض کی یا اللہ وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا جان ہی جا رہی تھی نا یہ آزمائش مشکل ہے جس میں تو مجھے کچھ دے رہا ہے واپس کر دی وہ اللہ حب. شکر کا امتحان کالا شاہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے تخت کی وضاح کو کچھ بدل دو دی ام من لا وطح ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ سمجھ جاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو سمجھتے نہیں ہیں فلما جا اتکیل احاش بس جب وہ عورت آئی تو کہا گیا کیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے قولت کا ان کہنے لگی یہ تو ویسے ہی لگ رہا ہے سمجھدار تھی ایسے تو نہیں بن گئی ہوگی ان کی حکمرہ یہ تو وہی وہ لگ رہے وہ او تین اللہ قبل ہا اور ہمیں اس سے پہلے علم دے دیا گیا وہ کننا مسلمین اور ہم مسلم ہو کر آ گئے ہیں آپ نے تو ہمارے توفے واپس کر دیتا دنیا پرست نہیں آپ یہ تو دنیا پرستوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں پیسہ مل جائے خاموش ہو جاتے ہیں اور اقدامات کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پہلے علم ہو گیا یہ عورت پھر مہاخانت ہے آبد المدون اللہ اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی ان نہ بے شک وہ کافروں کی قوم سے تھی اب سلیمان علیہ السلام کی جو دنیاوی حکومت اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے اس کا ایک نظارہ بھی کرا دیا گیا بادشاہ تھی نا عورت یعنی حکمراں تھی تو ساری بات ہے بہت, بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے او ذرا کچھ اور بھی دیکھو سر ہب اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ حسیبت لجتن جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا حالانکہ نیچے پانی تھا اوپر شیشے کا کام ہوا ہوا تھا یہ سمجھی پانی وہاں اور اسے اتنی کھول دی کہ کپڑا خراب نہ ہو جائے کولا ان صرحم ممرد من قوادس سليمان عليه السلام نے فرمایا بیشک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے نیچے پانی تو بہ رہا ہے یہ فرش زارا شیشے کا پانی نہیں ہے قالت ربي انني ظلمت نفسي وہ بولی اے میرے رب بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اسی طرح ظاہر کے دھوکے میں پھنس کر انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جی ظاہر کے آرٹیفیشل معبودوں پر پھنس کر خالق کائنات حقیقی معبود کو بھلا دیتا ہے ربي انني ظلمت نفسي اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وا اسلمت مع سليمان لله رب العالمين اور اب میں سليمان کے ساتھ تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئی یعنی ان کی بات میں نے قبول کر لی یہ عورت بھی مسلمان ہو گئی۔ یہاں تک تو سب ثابت شدہ ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے خیال ظاہر کر دیا کہ سليمان علیہ السلام کا اس ملکہ سے نکاح بھی ہو گیا ایسی بات کو مسند روایات میں نہیں ملتی تو اس کو بیان کرنے سے احتیاط چاہیے۔ ولاق اللہ سمود صول اور یقیناً قومی سمود کی طرف ان کے بھائی صول علیہ السلام کو بھیجا اللہ کی کہ کہا انہوں نے اللہ کی عبادت کرو فیضہ فریقان ہو گئے باہم جھگڑا کرنے لگے سعید قبل الحسن نے فرمایا کہ میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو وہی آداب کا مطالبہ اللہ تم کیوں اللہ سے بخش نہیں مانگتے تاکہ تم پرہم کیا جائے کولو پی بیکا ومیم مختلف وہ بولے ہم نے تم سے تمہارے ساتھی سے برا شگون لیا ہے ہم اللہ تم سے نحوسد محسوس کرتے اللہ قوم کہہ رہی ہے او عند اللہ اور فرمایا کہ تمہاری بدشگونی یا شامت امال اللہ کی طرف سے ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم پر مشکلات اور مصیبتیں آ رہی بل انتم قوم قومن تو قومن تف تن بلکہ تم ایک قوم ہو جن کو آزمایا جا رہا ہے وقا نفل مدین اور شہر میں نو اشخاص تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے یہ اس قوم کے سرداروں کا ذکر ہے اور مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا نبی مکرم علی سلاۃ وسلام کے خلاف بھی کاروائیاں کرنے والے بڑے بڑے نو ہی سردار تھے مکہ مکرمہ میں تو یہ ہے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جو ان واقعات کے مطالعے میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے تو وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا معاملہ نہ کرتے تھے وہ و آپس و میں کہنے لگے تم اللہ کی قسم آپس میں باہم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم ضرور ان پر اور ان کے گھر والوں کا شب خون مارو گے رات گئے ان کے خلاف اقدام کرو گے فما مولانا کو ماں شہید نہ مہلی کا اہلی ہی پھر ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر ماہلی کا ماہلیکا آہلی ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے وہ ان نا لساد اور بے شک ہم سچے ہیں وہ مکر و کروں مکر نہ مکروں اور انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ فرماتے ہم نے بھی تدبیر فرمائی اور وہ جانتے نہیں تھے اس بات کو یہ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت صول علیہ السلام کے خلاف اقدام کرنا چاہا کہ رات کے وقت ان کے خلاف ان کے گھر والوں کے خلاف شفقون مارے اور وہ رسام میں سے کوئی رہ جائے تو کہیں گے ہمیں تو پتا نہیں سب مل کر اقدام کریں گے تو ان کے گھرانے کے لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ سب کا مقابلہ کر سکیں کچھ یاد آ رہا ہے سیرت کے حوالے سے ہجرت کی رات کا موقع سارے سرداروں نے مل کر اپنا ایک ایک نمائندہ پیش کر دیا سب مل کے بار کی ان پر حملہ کرنا صبح کہہ دینا کہ ہمیں تو نہیں پتا اور پھر بنو ہاشم کی سارے لوگوں سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہوگی لیکن حضور نبی اکرم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی سور یاسین میں بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے ان فنگر کئی فطانہ عاقبۃ مکرین پس دیکھو ان کے مکر کا انجام چالوں کا انجام کیسا ہوا هم وقوم هم کہ ہم نے انہیں اور ان کے قوم کو سب کو تباہ کر ڈالا فتح کا ان کے گھر ہیں گرے پڑے ان کے ظلم کی وجہ سے ان نفیز علم بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں وہ انجین الدین آمن و خان اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا کی جو ایمان لائے اور جو تخوا کے روش اختیار کیے رکھے کی، کی، کی، کی، کی، کرتے رہے وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَيَاكُرْجَ لُوتَ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَّةَ وَأَمْتُمْ تُبْصِرُونَ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اے میری قوم کے لوگوں اور تم دیکھتے بھی ہو کہ کتنا گندہ عمل ہے ان تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے فطری خواہش کی تکمیل کے لیے من بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کہنے لگے کہ لوٹ کے ساتھیوں کو نکال دو اپنی بستی اپنے شہر سے ان نمناسے کی بڑی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی قوم جو دے عمل میں ہے وہ اس انتہا پر آ کہ عفت اور پاکیزگی کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑا رہی ہے نکالو ان کو یہاں سے اس پر تبصرہ پہلے بھی آ چکا آج بھی جب پردے کی حجاب کی شرم کی حیا کی بات کی جائے کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان دور ہی رہو اور ان کو دور ہی رکھو اور بس علیحدہ ہی ان سے رہو بہرحال کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے جواب تو دینا ہوگا اللہ ہمارے ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائی فارین واطاہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ان کی بیوی کے من الغابرین اس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے وہ تو مقورا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی مراد پتھروں کی فسا بس کیا ہی بری بارش تھی ڈرانے ڈرائے گئے لوگوں کے لیے جو ان پر برسائی گئی الحمدالبی علی علیہ فرمائی کو شکر تعریف اللہ کے لیے ہیں. وَسلامٌ عَلَى اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا یعنی امبیا اور یا یہ جھوٹے معبود جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں چلیے جی الحمدللہ کون سا پارا شروع ہو رہا ہے بیسویں ہو گئے ہاں اب اگلا سوال ہے اکو تھوڑی تو آپ نے بیسویں پارا شروع کیا ہے ٹھیک ہے جی الحمد للہ پھر اگلا سوال آئے گا کہ یہ انتیس میں تیس پارے کرنے ان شاء اللہ تو جس اللہ نے بیسویں شب بیسویں پارے پر پہنچا دیا وہ ان شاء اللہ انتیس میں تیسویں پارے پر بھی پہنچا دے گا ان شاء جی چلیں اب جو کلام ہے نا بڑا زوردار ہے اور اللہ کی قدرتیں اللہ کی عظمتیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے ایک رکو یہ پڑھیں گے پھر چارکت یہ انداز اب ہے بن کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے پانچ مرتبہ آئے کا. اور اللہ کی نعمتوں پر غور فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی توحید کے دلائل بھی آ رہے ہیں ام من خلق السماوات من بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی فام فا بتنا تمہجا پھر ہم نے اس سے با رونق باغات اگائے ماں ان تم بھی تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکو الاحم اللہ اللہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بل ہم قوم یاد بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیڑا رویہ اختیار کرتے ہیں امن ام جعل الارض قرارا فلا کون जिसने زمین کو قرار گہ بنایا رہنے کے موضوع موضع وجعل خلالها انهار اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجز اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے دریاؤں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی الہ الہ مع الله اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے اللہ اکبر اگلی آیت بہت بہت, بہت پیارا مقام ام میں جیب المتر ادا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب کہ وہ اس اللہ کو پکارے وہ یکشو اور جو برائی کو دور کرتا ہے وہ یجال خلف ال تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے ایک نسل چلے گی اس کے بعد تمہیں اللہ لے کر آیا یہ سب اللہ کرتا ہے قبول کرنے والا کون ہمارے مانگنے میں کمی اللہ کی عطا کرنے میں کمی نہیں وہ تو کہتا جب مانگو میں قبول کروں گا البکرا ات نمبر 186 میں تو قریب ہوں البقرا اتمبر ایک سو چھیاسی سے بھی زیادہ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں سورہ کی کیا نمبر 18 میں تفصیح, سولہ میں تفصیل آتی ہماری شہر سے بھی زیادہ قریب کامی کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں رات کا آخری حصہ اللہ پہلے آسمان پر نزول فرمات اپنی شان کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے کوئی مانگنے والا کیا عطا کر دعا کرنے والا کے قبول کر لوں شفا مانگنے والا کے شفا ادا کر گناہوں کی بخش شانے والا کے مس کو بخش دوں اللہ تو دینے کو تیار ہم تو مانگنے والے بنے الاحم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کلیل المات بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو ام یہ بحری بھلا کون ہے جو خوشکی اور سمندر کے کے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے بین اور کون ہے اور کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوش خبری دینے والی چلاتا ہے اللہ, اللہ کے ساتھ کے اور بھی معبود ہے تعال اللہ, عمّا اللہ برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر اسے وہ لوٹائے گا یعنی دوبارہ زندگی آتا فرمائے گا میرا کون ہے تمہیں رسک دیتا ہے آسمان سے, اور زمین سے اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کلب علیہ السلام فرمائیے ہاں تو برہا تم اپنی دلیل تو پیش کرو اگر تم سچے ہو یہ توحید کے دلائل آسمان میں زمین پر بارش میں فصلوں میں پیدائش میں تخلیق میں دوبارہ پیدا کیے جانے میں نہرو میں پہاڑوں میں ادھر ادھر ذرے زر زرے میں مالک کی کار فرمائی اس کی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے ہیں قل ہاتو برہانکو منکم تم صادقین اے نبی علیہ السلام فرمائی اپنی دلیل تو لاؤ کہ تم سچے ہو ان جھوٹے معبودوں میں سے کون ہے جو یہ کرنے والا ہے دلیل تو لاؤ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آپ فرما دیجئے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کے سوا وہ غیب کی باتیں نہیں جانتا کل علم اللہ کے پاس وما یش ارون ایباخون اور وہ تو یہ بھی نہیں جاتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے جن مرحومین کو مر جانے والوں کو اللہ کے نیک بندوں کو کبھی نبیوں کو ماضی میں جو پکارا گیا ان کو اللہ ہی دوبارہ زندگی دے گا ان کو بھی نہیں پتا کب وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے بڑے دار علم فل آخرہ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے بل ہوں منہا بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں بل ہوں منہ امول بلکہ وہ لوگ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں اب آئیے چار اکترا ادا کریں گے ان شاء اللہ تعالی ال روب نو لو بنا ہد و ملک رب ان کے نیل مل بفی انہ لو فل میاں الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ قَوْمُ النَّارِ